اور اگر وہ اعمان لاتے اللہ اور ان نب پر اور اس پر جو ان کی طرف اترا تو کافروں سے دوستی نہ کرتے مگر ان میں تو باتیں فاسق ہیں